بِنَخْلٍ وَجَعَلْنَا بَيْنَهُمَا زَرْعًا كِلْتَ الْجَنَّتَيْنِ آتَتْ أُكُلَهَا وَلَمْ تَضْلِمْ مِنْهُ شَيْئًا وَفَجَّرْنَا خِلَالَهُمَا نَهْرًا وَكَانَ لَهُ ثَمَرٌ فَقَالَ لِسَاحِبِهِ وَهُوَ يُحَاورُهُ أَنَا أَكْثَرُ مِنْ كَمَالًا وَأَعَزُّ نَفَرًا صدق الله الع رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل عقدتا من لسان یفتہ قولی آمین یا رب العالمین مومن اور کافر کی زندگی کا فرق بیان کرنے کے لئے اللہ تعالیٰ نے ایک مثال بیان فرمائی کاف کے شروع میں عرض کیا گیا تھا کہ آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سورت کو دجال کے مقابلے کے لیے ایک ہتھیار قرار دیا اس سورت میں اللہ تعالی نے اسباب اور ان کے نتائج ان کو اپنے ہاتھ میں قرار دیا یعنی اگر بندے کے ہاتھ میں اسباب آ جاتے تو وہ سمجھتا کہ سب کچھ اس کے ہاتھ میں اور پھر خدائی کا دعوی کر دیتے پھر نے بھی جب دعوے خدائی کیا تو اس کے جو اس نے وجہ بیان کی کہ میں کیوں خدائی کا دعوی کر رہا ہوں نے کہا کہ الحیح سے علی ملک کو مصرا وہاج ہل انہار اور تجری یہ ملک مصر میرا نہیں یہ نہریں اتنی شادابی اتنی ہریالی اتنا بڑا ملک بندے کا دماغ خراب ہو جاتا تھوڑی سی بے نیازی آ جائے چار چیزیں اسباب میں سے ہاتھ آ جائیں تو کہتے بندر کو ہلدی کی گانٹ ملی تھی تو وہ پنساری بن گیا تھا بندہ خدا بن جاتا دجال بھی یہی کرے گا اسباب اس کے ہاتھ میں ہوں گے وہ چاہے گا کہ اس کا ورڈ آرڈر چڑھے اس کا قانون چلے اس کی بات مانی جائے ایک تو وہ مخصوص شخص دجال جو حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ہاتھ سے قتل ہوگا دوسرا دجال یہ دور ہے دجل ہوتا ہے مولما سازی کرنا سونے کے اوپر کسی چیز کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا پیتل کے اوپر تانبے کے اوپر سونے کا پانی چڑھا دینا دھوکہ دینا کیا. اسی طرح کا یہ دور ہے اس دور میں بھی تمام قوتیں ایک جگہ اکٹھی کی جا رہی ایک گلوبل گورنمنٹ کا تصور پروموٹ کیا جا رہا ہے ہر لحاظ ایک جگہ سے پوری دنیا کنٹرول ہو ایک جگہ قوانین بنے اور اس کے لئے باقاعدہ یہ کہا گیا یہ کہ تجویز امریکہ کی طرف سے آئی کہ یو این او کو ایز اے گلوبل پارلیمنٹ کام کرنا چاہیے تمام ممالک کے قوانین یہاں بنے یعنی ہم قانون بنائے کون بیٹھے سیکورٹی کاؤنسل میں وہی وہ بدماش ہم قانون بنائے اور دنیا ان پر عمل کرے اور اب بھی یہی ہوتا ہے فلاح ملک میں پابندی لگ اور مسلمان ہے ہمارے بدن کا ایک حصہ ہے ہم ہی اس کو کھانے کو نہیں دیتے اس کی نسلیں ختم ہو رہی ہیں بچے مر رہے ہیں وہ یہ پابندی کس نے لگائی اللہ نے لگائی ہے نہیں دجال نے لگائی ہے ہم نے اس کو مان لیا تو یہ ہے ایمان لانا دجال پر قانون بناتا ہے طالبان کے اثاثے ضبط کرو سب سے پہلے ہمارے ہاں ان کے تین بینک تھے ہم نے ضبط کلمہ پڑھتے ہم لوگ کلمے کی بنیاد پر ملک لیا قانون کس کا مانتے دا کا ایک ہی زمانہ ہے جہاں باقاعدہ پلاننگ کے تحت پوری دنیا کو سمیٹ کر ایک طاقت کے قدموں میں جا کے لے جایا جا رہا وہ کسی سے راضی ہو جاتا ہے تو قرضے بھی اس کے ریلیز ہو جاتے ہیں. امداد ٹیکنیکل امداد بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے فوجی امداد بھی ملنا شروع ہو جاتی ہے قرضے بھی ملنا شروع وہ ناراض ہو جاتا ہے دجال تو قرضے بند نہ ورلڈ بینک دیتا ہے نہ آئی ایم ایف دیتا ہے دیگر تمام امداد بھی بند ہم گٹنے ٹیک دیتے تو حضور نے یہ بتایا نہیں تھا کہ اسباب دجال کے ہاتھ میں ہوں گے اس کے ماننے والوں کی کھیتیاں ہری ہوگی ملک شاداب ہوگا نہ ماننے والوں کی زمینیں خشکوں وہ پانی کے سوتے اپنے قبضے میں کر لے دے گا اس کو جو اس کو مانے گا اگلی جو جنگیں ہونی ہیں ہو, وہ پانی پہ ہونی ہے تو ایک دجال ہمارے سامنے اور ہم اپنے جھگڑوں میں پڑے ہوئے ہمیں اپنے تفرقوں سے فرصت نہیں تو اسباب کی حقیقت کیا ہے سورہ کاف یہ بتاتی ہے اسباب کو ہاتھ میں لے کر بندہ داو خدائی کر دیتا ہے مگر جو خدا ہے جو اللہ ہے جو خالق اس کا کا وہ اسباب کا پیدا کرنے والا ہے اسے کہتے ہیں ال الاسباب وہ جب چاہتا ہے اسباب کے نتائج کو پلٹ دیتا ہے اسباب بے شک وہی وہ رہے اس کا جو نتیجہ ہوتا ہے وہ بدل دیتا ہے موج کرو اسباب اس کی مرضی کو اس کے ارادے کو کنٹرول نہیں کرتے بلکہ اس کا ارادہ اور اس کی مرضی اسباب کو کنٹرول کرتے دیکھیے ہمیں مقصود ایک چیز ہوتی ہے طریقے اس کے مختلف ہوتے ہیں. کسی زمانے میں لسی بنانے کے لیے وہ مدانی صبح اٹھ کے ڈالتے تھے دو گھنٹے گڑل گڑل گڑل گڑل گڑل گڑل جنا چلتی رہتی آج پتہ نہیں چلتا وہ بجلی کی مدانی ہے پانچ منٹ میں سارا مکھن نکال کے رکھتے مقصد ہمارا تھا مکھن نکالنا پہلے وہ طریقہ استعمال ہوتا اب یہ طریقہ استعمال مقصد اسباب کا نتیجہ ہوتا ہے اسباب نہیں ہوتے ہم کھانا کھاتے ہمیں بھوک مارنی اس سے توانائی لینی لچھ لینا اللہ تعالی نتائج کو تبدیل کر دیتے آپ خوش ہوتے رہیں ریزالٹ میرے پاس سب کچھ تیار نتیجہ الٹا نکلتا ہے میڈیکل فٹنس کا رپورٹ لے کے آئے ابھی سب نہیں کی اپنے آفس میں مر گئے تو کسی نے جا کے دعویٰ کیا اسپتال والوں پر کہ آپ نے تو یہ لیٹر دیا تھا کہ یہ فٹ فار جاب ہے اور بندہ مر گیا تو بندہ تو وہی ہے دل گردے بھی اس کے وہی سی جی کی ہوئی ہے وہ بھی سب کچھ وہی بندہ کیوں مر گیا کوئی ہے نا جس نے تیرے فٹ کو انفٹ کر دیا اس طرح بندہ اسباب نفے کے جمع کرتا جتنے جتنے بھی جن کو نقصان ہوئے ہیں کبھی بھی کسی نے نقصان کے لیے پلاننگ نہیں کی ہمیشہ پلاننگ نفے کے لیے ہوتی ہے نقصان اس لیے ہوتا ہے کہ وہ پلاننگ فیل ہو جاتی کبھی بھی کوئی مجرم پکڑنے کے لیے جرم نہیں کرتا کہ پکڑا جائے گا وہ. وہ تو بچ نکلنے کی تدبیر کرتا ہے پوری پلاننگ کرتا ہے پھر میں یہ کروں گا اس کے بعد میں پھر بھاگ جاؤں گا پھر وہاں جگہ جاؤں گا پھر بیس بدلی کر لوں گا مجھے کوئی پکڑ نہیں سکے گا لیکن پھر پکڑا جاتا ہے تو یہ نقصان کیوں ہو جاتا کیوں بڑی بڑی کمپنیاں بیٹھ جاتی کوئی ہے جو تیرے نفے کے بنائے ہوئے نقشوں کو تیری مرضی کے مطابق نہیں چلنے دیتا اسی کو حضرت علی رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں نے اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے رب کو پایا ہے میں ایک ارادہ کرتا ہوں اس کے اسباب کرتا ہوں سب کچھ مجھے ہنڈریڈ پرسینٹ جو ہے وہ میری پلاننگ کے مطابق نظر آتا ہے اگر پتہ چلتا ہے کہ نتیجہ کوئی اور نکلا۔ تو وہ کون ہے جس نے وہ ڈنڈی مار دی درمیان میں لات مار دی وہ کون ہے وہ میرا رب ہے جو اس باب سے اوپر ہے جو ان کا پابند نہیں ہے یہ اس کو کنٹرول نہیں کرتے وہ ان کو کنٹرول کرتا یہ بتانا مقصود ہے بعض دفعہ نفے کی چیز سے نقصان بعض دفعہ نقصان کی چیز سے ظاہر ہو جاتا یہ آگے چل کے پھر حضرت خضر اور حضرت موسل کے واقعے میں اللہ تعالی بیان دے یہاں دو آدمیوں کی مثال دی عرب میں کسی کی کسی کی عمارت کے لیے کسی کی امیر ہونے کے لیے مثال دینی ہوتی تو یہ کہہ رہے تھے اس کے بڑے بڑے باغ ہیں جیسے بڑی فیکٹری ہیں جس باغات جس کے پاس باغ ہو اور باغ کو پانی دینے کے لیے اس کا اپنا اریگیشن سسٹم ہو پورا پورا اور اسے کہیں سے پانی لینا نہ پڑے کوئی اس کے پانی کو روک نہ سکے اس کے اپنے یہاں چشمہ ہو یا نہر ہو جو بھی ہو بہت بڑی عمارت کی نشانی ہوتی تھی بڑا امیر آدمی ہے واغ ربلا صلاح دو آدمیوں کی مثال دو سمجھاؤ اس کے ذریعے جاہر لال ماں جنت آنا بن ان میں سے ایک کو ہم نے انگور کے دو باغ عطا میں ایک بھی نہیں دو وہ حف نہ ہوما اور ان کے گرد کھجور کے پودوں کی کھجور کے درختوں کی باڑ لگا دی یہ اس کی سیفٹی کے لیے وہ جالنا بہن اور ان کے درمیان ہم نے کھیتی کے لیے جگہ سے دے دی اندر کھیتی ہو رہی ہے بار انگور لگے ہوئے ہیں اور کھجور کے درخت جن پر وہ انگور چڑے ہوئے ہیں کل تل جنا نہیں آتا دونوں باغوں نے اپنا پھل دیا ودل من حشیا اور ان میں کوئی کمی نہیں ہوئی میں یعنی جتنے اس نے لگایا اتنوں نے پھل دے دی وہ فجرنا خلال ہرا اور ہم نے ان دونوں کے درمیان ایک نہر بھی بہا دی ایک سپرنگ ہے ایک چشمہ ہے جو نکلتا ہے پھوٹتا ہے اور اس کو پانی دیتا ہے خود سے واقان الحمر ان باغات کے پھل دینے نے اور اتنی وافر نے مقدار جو پھر اسے پرافٹ ہوا ثمر ملا اسے اس کا ریزلٹ جو نکلا وہ یہ تھا کہ وہ خوشحال ہو گئے فقال علی ایک دن موج میں آ گیا وہ اپنے دوست سے کہنے لگا جس کے پاس کچھ نہیں تھا ہوا یو ہے اور وہ اس سے بات چیت کر رہا ان اکثر اوم ان کا مالن میرے پاس مال بھی تجھ سے زیادہ ہے بات ہوئی ہوگی نا تم بڑی نمازیں پڑھتے ہو بڑے مومن بنے ہوئے ہو ادھر دیکھو میرے اوپر اللہ کا کتنا فضل ہے تمہارے اوپر کیا ڈیوتیاں چٹکا رہے ہو جاؤ جا کے نمازیں پڑھو جا کے مانگو ہمیں تو بن مانگے دیتا ہے وہ ہمیں کیا ضرورت ہے نمازیں پڑھنے جب بیٹا مانگا اس نے بیٹا دے دیا جب بیٹی کی تمنا ہوئی اس نے بیٹی دے دی جا کے تم مانگو جنہیں دیتا نہیں بات چیت چل رہی تھی اس میں اس نے کہا کہ دیکھو میں تم سے زیادہ ہوں مال میں یعنی یہ نیکی بدی کوئی چیز نہیں ورنہ میں بادو تم نماز پڑھتے ہو میں نہیں پڑھتا تو میرے تو پھل نہیں لگنا چاہیے مجھے غریب ہونا چاہیے تھا تمہیں امیر ہونا چاہیے اس لیے کہ تم اللہ کی گڈ بکس میں ہو تیرا حال پتلا کیوں ہے یاری شیخ کے ساتھ ہو اور بندے کا اور رو ہوا, ہوا ہو اسپانسر کوئی نہ ہو یہ ہر زمانے میں ہر زمانے میں کہا گیا آ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا گیا جب وہ مذاکرات کے لیے ٹیم آئی سرداروں کی تو انہوں نے کہا دیکھیں جی ایک بڑی منطقی بات ہم کرتے ہیں لاجیکل بات کرتے ہیں عقل کو لگنے والی بات کرتے ہیں آپ فیصلہ کر لیں عی الفریقی نے خیر المقامن و احسن دیا آپ کہتے ہیں آپ کی دعوت میں بڑا زور ہے اور آپ کی دعوت بڑی عقل کو جو ہے وہ اپروچ کرنے والی ہے اور بڑی سمجھ میں آنے والی ہے فیصلہ یہ کر لیں کہ انٹیلیکچل کس کے ساتھ فریقئی نے دونوں فریقوں میں سے کون خیر و مقامن سوشل سٹیٹس کے لحاظ سے بہتر ہے سردار کس کے پاس پیسے والے کس کے ساتھ آپ کے پاس کیا یہ بلال بیٹھے پاؤں میں جوتی کوئی نہیں یہ سہیب رومی ہیں آپ گرد کے تو غلاموں کا طبقہ ہے یہ بڑی بڑی مہنگی اترے استعمال کرنے والے یہ جبے کے سیٹنے والے یہ کس کے پاس ہیں یہ کس کے ساتھ ہیں؟ سردار کون ہے ای الفریقی خیر و مقامن اسٹیٹس کت کا معاشرے کے اندر زیادہ ہائی ہے وہ احسن ندیہ نادی کہتے ہیں کلب کو احسن و اور کس کی کمپنی میں کس کے کلب میں کس کی مائیت میں وائٹ کالرز اکٹھے ہوتے ہیں بڑے بڑے سردار فیصلہ ہو جائے ہمارے یہاں بھی تو یہی لوگ کہتے ہیں فلاں کہ یہاں بڑی گاڑیاں لمبی لمبی جاتی تھی در سننے کے لیے وہ وزیر خارجہ تھا سر ظفر اللہ وہ جی اتنا پڑھا لکھا آدمی تھا پھر کدیانی کیوں ہو گیا اگر اس کے اندر کوئی اس سے بھی بڑے پڑھے لکھے لکھے, لکھے سکھ ہوئے ہوئے ہیں پھر سکھ ہونے میں کیا حرج ہے بڑے بڑے چیف جسٹس ہیں بڑے بڑے جرنیل ہیں ان کے اندر فوجی وہ آپ ہتھیار رکھوا لیے تھے انہوں نے نبے ہزار پھر سکھ ہونے میں کیا رج میں پرویز کے درس میں لمبی گاڑیوں والے جاتے تھے یہاں دبئی سکھ تعویز دیتا ہے اس کے جا کے دیکھو گردوارے کے بعد اس سے بھی لمبی گاڑیوں والی لائنیں لگی مسلمان ہیں تویز لینے جاتے ہیں یہ کوئی کرائٹیریا نہیں کہ جی جہاں بڑے بڑے سردار جاتے ہوں وہ جگہ بیٹھنے کے قابل ہے حضور نے فرمایا میں نے تو جنت کے اندر جان کے دیکھا تو مجھے تو پریشان بالوں اور پھٹے کپڑوں والے نظر آئے یہ تو دوسری گاڑی والے کون ہمیں بہتر ہیں فراؤن نے جب دلیل دی اپنے حق پر ہونے تو اس نے کہا موسیٰ علیہ اسلام کے پاس ہے کیا پتے شوک رہے ہیں کیا ان کے پاس علحی سلی ملک اور مصر و آ من حاضل انہار ملک تجری میرا اور یہ نیری سسٹم میرا نہیں ہے جس کو چاہوں پانی دوں جس کو چاہوں اس کا پانی روک لوں اور اس کی زمین کو خشک کر دوں اور اس زمانے میں فیکٹریاں ہوتی کو نہیں تھی زمین ہی ہوتی تھی جس کی زمین خشک ہو جاتی تھی ملک چھوڑ جاتا تھا جا بے پاسپورٹ ویزے کی ضرورت کوئی نہیں ہوتی تھی جدر منہ سما تھا چلا جاتا جی یہاں اس نے بس نہیں کیا اس نے کہا الحلی ملک انہار تم لوگوں میں کوئی بصیرت کو عقل نام کی چیز ہے کہ کوئی نہیں مڑ مڑ کے موسال اسلام کو کیا دیکھتے ہو لا لاقیہ الحسرا تم انضاب اس کو سونے کے کنگن کو نہیں ہے اس کے ہاتھوں نے میری طرف دیکھو کونیوں تک بھرا ہوا سونے سے ماح ال ملائے کا تو مختار یا اس کے ساتھ وہ فرشتے کیوں نہیں آئے جو آگے لوگوں کو ڈراتے راستہ صاف کراتے ہٹو با ملائزہ با ہوشیار نظریں روبرو جناب حضرت علیہ السلام تشریف لا رہے ہیں جو لوگوں کو خبردار کرتے ہٹو رستہ صاف کرو اللہ کا نمائندہ اللہ کا پیغامبر بھر آ رہا ہے اللہ کا پرافٹ آ رہا ہے میں بہتر ہوں یا یہ تٹ مہین کے لفظ استعمال کیے ہیں میں نے ترجمہ بہت ہلکا ہاتھ رکھا ہے پونچیا بہت ہلکا ہاتھ جو مہین کا مطلب ہے نطفے کو ماہ مہین کہا گیا بے قدر قیمت بے قدر و قیمت چیز ام آنا خیر من حاد اللہ زی ہوا مہین ولا یقاد و یبین۔ بین اسرائیل نے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے کوئی سردار مقرر کر دے ہم جہاد کرنا چاہتے اس وقت کے نبی نے ان سے کہا کہ ان اللہ قد صحم قالوط عمال کا اللہ نے تمہارے لیے تالوت کو بادشاہ بنایا سردار بنایا ہے اس کی قیادت میں جا کے لڑو انہیں بڑا شوق لگا قالوا اننا يكن له الملك علينا ونحن احق بالملك منه ولم يوت ساعه من المال سردار کیسے ہو گیا سرداری کے حقدار تو ہم لوگ ہیں اس کے پاس تو پیسہ کوئی نہیں یعنی ان کے ذہن میں بھی یہی کرائیٹیریا تھا کہ مال دب والا جو ہے وہ سردار ہونا چاہیے یہی بات یہاں کہی گئی اس نے کہا اکثر اوم ان کا میں مال میں بھی تم سے زیادہ ہوں نہ اور میرے ارد گرد جو دوست یار ہیں وہ بھی تمہارے دوستوں یاروں سے زیادہ عزت والے وہ غریب تھا تو دوست یار بھی بےچارے کے غریب ہوں گے حکم یہی ہے حدیث کے اندر کہ یاری اسی کی کرو جس کے حق کو نبا سکو یعنی دال میسر ہے تو دال والے سے یاری کرو جو آپ کے ساتھ بیٹھ کے دال کھا لیں یہ نہ کہ نہیں جی چلیں جی فی الحال ہوٹل پہ چلتے ہیں کھانا آپ کی جیب میں پیسہ کو نہیں ہے تو پھر کیا کہیں گے اس سے آپ بل تم دے دو یہ بھی بری بات ہے گھر کا مال بیچو گے پھر نہیں تو پھر اسے یاری کیوں کی تھی اسے کرنی تھی جو تیرے ساتھ بیٹھ کے کھا لیتا دال بڑا مسئلہ ہوتا ہے یہاں سے چلے گئے ان صاحب کے ساتھ عمرے پر یا حج پر جو وائٹ کالر ہیں یہ صاحب ساڑھے چار سو کمپنی میں تنخواہ لیتے ہیں یہاں مسجد میں دوستی ہو گئی چلے گئے عمرے پہ جانا ہے اب وہ صاحب کہتے ہیں رہنا میں نے فلاں ہوٹل میں کھانا ہے وہاں پہ یہ ٹوٹل پندرہ سو درم ساتھ لے کے گئے ہوئے کیا کریں گے نہیں ادھر رہنا ہوگا تو ادھر رہنا ہوگا اب یہ تو نہیں بتا پیسے کوئی نہیں میرے پاس یا یہ اللہ کا بندہ اگر تو اس کو وہاں لے کے جاتے پھر اپنے پاس اس کے اخراجات دے اس پہ ناراضگیاں ہو جاتی ہیں اب گیا اس کی گاڑی میں ویزا اس کی گاڑی کا لگا ہوا جا بھی نہیں کہیں سکتا نتیجہ کیا ہوتا ہے گاڑی میں بیٹھے ہوئے منہ ادھر نکالا ہوا اس نے منہ ادھر نکالا ہوا نہ سلام دعا جہاں گاڑی رکتی ہے وہ منہ کر کے ادھر اتر جاتا ہے کیوں گئے اس کے ساتھ پھر کوئی اپنے جیسا دیکھنا تھا تو فرمایا اس کی صحبت اختیار کرو جس کا حق ادا کر سکو اس کے ساتھ یاری کرتے ہو وہ ہمارے ایک ایک میں خبر آئی گجراوالا میں ایک ڈاکٹر تھے امیرکا میں انہوں نے ڈاکٹریٹ پڑی یہاں گاؤں میں محلے میں جب وہ ٹینے ایجر تھے ان کے کوئی یار تھے یہ وہاں ڈاکٹر بن گئے جاب کرتے تھے وہاں پہ امیرکا میں شادی کرنے یہاں آئے اتنی دیر میں ان کا وہ دوست جو تھا وہ پہلوان بن گیا شادی کے لیے بارات بارات بیٹھی ہوئی ہے انہوں نے اس دوست کو بھی بلایا وہ دوست آیا جب اس نے دیکھا ڈاکٹر صاحب کو تو پاگل ہو گیا خوشی سے انہیں جفہ مار لیا ڈاکٹر صاحب دبانا شروع کیا ڈاکٹر صاحب ووئے کرتے رہ گئے وہ خوشی سے دباتا گیا اور خوشی اسے ہوتی رہی جب ڈاکٹر صاحب کے منہ سے خون نکلا کہا گو کی ہو گیا پتہ چلا ڈاکٹر صاحب کی پسریاں ٹوٹ کے دل میں گھس گئی ہیں انہیں لے کے گئے رستے میں جاتے ہوئے ڈاکٹر صاحب نے دم دے آجی مصطفیٰ صاحب کے یہاں ہماری دعوت تھی وہیں پہ ہم خبر پڑھ رہے تھے میں نے کہا جی یہ خبر پڑے یہ دیکھیں کیا آئی صاحب کہتے ہیں اگر پیچ اتنی تھی تو پہلوان سے دوستی کیوں کی تھی بات وہی اگر تمہاری پسلیاں اتنی نازک تھی تو کس نے کہا تھا پہلوان سے یاری کرو یا پھر اسٹیل کی ڈال لینی تھی تو مقصد یہ ہے کہ جو جیسا ہو اس کے ساتھ ویسی سوبت رکھیں ورنہ تنگ ہوں گے آپ زیادہ نہیں آپ چل سکیں گے تو وہ غریب آدمی تھا اس کے دوست بھی غریب تھے اس نے کہا دیکھو میرے دوست بھی بڑے عزت والے ہیں وائٹ کالرز ہیں میرے پاس پیسہ بھی بہت زیادہ ہے لہذا ہر لحاظ سے میں تم سے بہتر ہوں وہ جن اپنے باغ میں داخل ہوا وہ وہ ہوا غالم النف سے اور یہ بندہ اپنے جان پر ظلم کرنے جا رہا تھا یعنی اس کا ہر قدم بربادی کی طرف اٹھ رہا تھا بندے کو پتا کوئی نہیں ہوتا وہ تو جب ریزلٹ آؤٹ ہوتا ہے تو پتا چلتا نا پھر ماتھے پہ ہاتھ مارتا ہے کال مَا <عَبَدًا> کہنے لگا کہ میرا خیال یہ ہے کہ یہ باغ جو ہے اب کبھی بھی اجڑ نہیں سکتا یعنی اسباب سارے فراہم ہیں باہر سے ریت کا طوفان چلے گا آ کے کھڑی ہیں ان پہ انگور چڑھے ہوئے پوری بار بنی ہوئی ریت نقصان نہیں پہنچا سکتا اور پانی اس کے اندر آلریڈی موجود ہے جو اسباب چاہیے کھیتی کو وہ مہیا ہے محدود آزہیا بنا میرا خیال ہے کہ یہ کبھی بھی برباد نہیں ہو سکتا اب یہ چلتا رہے گا میری ساتھ پشتے کھائیں گے وہ محدن قائم اور آپ دیکھیے وہ جو اندر اس کے خیال تھا وہ بھی باہر آ گیا باتوں باتوں میں وہ ماں ازنوں کا اور میرا خیال یہ ہے کہ یہ قیامت ویامت بھی کوئی نہیں آنی وہ بات پھر وہیں چلی گئی کہ بھائی آپ نیک ہیں تو آپ کی نیکیوں کا ریزلٹ کو نہیں آ رہا بیماری آپ کا گھر نہیں چھوڑتی موت نے آپ کا گھر دیکھ لیا نوکری آپ کو کوئی نہیں ملتی اولاد آپ کے گھر کوئی نہیں ہوتی نماز پر نماز اب زور دیا ہوا ہے آپ نے کوئی ریزلٹ آؤٹ ہونا چاہیے اور یہ قیامت قیامت کوئی نہیں اس کے انتظار میں آپ یہ نیکیاں کرتے رہو کہ قیامت ہوگی پھر اٹھیں گے بننے کے بعد کون جیتا ہے تیری زلف کے سر ہونے تک وہ قائمہ تن یہ عام طور پہ جب آدمی مجالس میں بیٹھتا ہے تو وہاں پہ جب لوز ٹاکنگ شروع ہوتی ہے وہاں پہ بندے کے خیالات جو اس کے سب کانشس کے جن کو بڑا سنبھال کے رکھتا ہے جیسے وہ غریب پنجیری کی گنٹ کو مارتا ہے تین چار گنٹ مار کے رکھتا ہے اسی طرح یہ اپنے خیالات کو بڑا نیچے دبا کے رکھتے ہیں اسٹور کے اندر کوئی پہچان بار سے بڑے مومن بڑے پریسگار نظر آئیں گے آپ کو بڑے بڑے شریف لیکن وہ جو گندگی ہے ساری انہوں نے نیچے اسٹور میں رکھی ہوئی ہے کہاں ظاہر کریں گے جب اپنے جیسے لوگ بیٹھے ہوں گے نا مولوی کے سامنے تو بالکل نہیں نکالتے مجلس میں کوئی مولوی بیٹھا ہوا ہو تو وہ بالکل علی چا بھی گم کر دیتے اپنے جیسا بندہ بیٹھا ہوا اپنے اپنی کیٹیگری کا ڈاکٹر ڈاکٹروں کے ساتھ انجینئر ہے انجینئروں کے ساتھ وہاں پھر وہ کہتا ہے یار پھر بھی مت مارے گی مولویوں کے پیچھے لگے ہوئے یہ کیا ہو کیسے ہو سکتا ہے ایزام اتنا وکناتین ارے مت ماری گئی ہے مولویوں نے تو بیالو جی کا منہ نہیں دیکھا ساری عمر مسجد کی چٹائیاں گھساتے رہے تو, تو پی ایچ ڈی کیا ہو تو, تو, تو سائنس دان ہے تجھے بھی یہ بات اقل میں بیٹھتی ہے کہ مر جائیں گے اور مٹی ہو جائیں گے ہڈیاں کھوکھلی ہو جائیں گے اور پھر ہم کل مسکراتے ہوئے اٹھ جائیں گے مولوی کی کہانیوں پہ یقین کرتے ہو انی کان علی کرین دوست ہوتا تھا یقول آ ان کالا مینال مصدقین کہتا تھا کہ تو بھی تصدیق کرتا ہے اس بات کی سچ سمجھ لیا تو نے بھی اس کو آنا کالا مصدقین تو بھی اس کو سچا سمجھنے والوں میں سے ہے ایزام اتنا وکنہ تو را بن ال ایمدین مر جائیں گے پھر ہم ہڈیاں بن جائیں گے مٹی بن جائیں گے اس کے بعد ہم اٹھ کر کھڑے ہو جائیں گے پھر ہمیں جنت میں بھیجا جائے گا تنگی پٹی کر کے اس وقت اللہ تعالیٰ کہے گا جب یہ صاحب بتا رہے ہوں گے نا اپنے دوست کو وہاں والوں گے نا پھر ٹائم گزارنے کے لیے ایک ٹرانزٹ لانچ ہوگا جہاں جو بھی جنت کے فیصلے ہوتے جائیں گے وہ لوگ وہاں کٹھے ہوتے جائیں گے اس کے بعد یعنی بورڈنگ شروع ہونے سے پہلے چیک ان جب ہوگا چیک ان ہونے کے بعد بندے اس ٹرانزٹ لانچ کے اندر بیٹھے ہوں گے اس کے بعد جیسے اعلان ہوتا جی وہ دبئی کی فلائٹ نمبر فلاں فلاں کے جو ہے وہ پروسیڈ ٹو دا ایئر کرافٹ چلو جی نکلو اٹھاؤ اپنے اپنے بندے اٹھتے چلے جاتے فلاں دروازے اس کے بعد پھر اپنی اپنی جنتوں میں لوگ جائیں گے یہ جو بات چیت ہو رہی ہے یہ ٹرانزٹ لانچ کے اندر ہو رہی کالا لم ان میں سے ایک کہے گا دوسرے سے سارے بیٹھے ہوئے ٹائم گزارنے کے لیے یار میرا یار تھا بڑا پڑھا لکھا تھا وہ مجھے یہ کہا کرتا تھا تو آواز آئے گی ہل ان تو اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ کی انٹرٹینمنٹ کے لیے وہ میں صاف دکھا دوں جو اس کو یہ کہتے تھے اللہ تعالیٰ فوراً جناب بہلو وہ براہ راست لائیو ٹیلی کاسٹ کر دے گا ان کے سامنے اسکرین پر وہ بندہ فتح وہ سامنے آ جائے گا فارا فی سوائے ذہیم تو وہ دیکھیں گے وہ جہنم کے وسط میں وہ اقل مند وہ سائنسدان ہوتے کار اس وقت بے ساختہ اس بندے کے منہ سے نکلے گا جس کو اس نے مشورہ دیا تھا جس کا یار تھا اعلی تین تر تلادین اللہ کی قسم تو مجھے برباد کرنے چلا تھا لان احمد اور مخترین میرے رب کا احسان نہ ہوتا تو میں بھی تیرے ساتھ وہاں ہوتے کھا رہا ہوں جی تو یار بھی اس کے اسی جیسے تھے اس نے کہا میرے پڑھے لکھے دوست تیرے دوست بھی تیرے جیسے تو اسٹیٹس بھی میرا بہتر ہے اور قیامت شیامت کوئی نہیں آنی اب بھی آنکھیں کھول لو بائی وے آگ بھی گئی والا اردو الا ربی رب پر اس کا ایمان تھا لیکن وہ یہ سمجھتا تھا کہ یہ فزیکل جنت کوئی نہیں ہوگی روحانی ہوگی جو بھی ہوگا اپنی اپنی جگہ پہ اللہ تعالیٰ الس دکھا رہا ہوگا اس کی روح خواب دیکھ رہی ہوگی میں سیب کھا رہا ہوں میں فلاں کر رہا ہوں میں ٹھینگ کر رہا ہوں بس میں لگایا ہوئے اللہ تعالیٰ یہی کہتے نا عیسائی بھی یہی کہتے فیزیکل جنت نہیں اسپرچو پیراڈائز ہمارے یہاں کے جو پرویزی ہیں وہ بھی یہی کہتے سارا مسئلہ یہ ہے کہ یہ اٹھے گا کیسے بیالوجی نہیں مانتی اس کو کیسے اٹھے گا قبر سے کیسے مٹی گوشت بنے گی ساری سوئی یہاں اڑی ہوئی اگر یہ اللہ کو اللہ کل شعین قدیر سمجھ لیں تو پھر کوئی مسئلہ نہیں رہتا مگر یہ آخری کوڈ نہیں مارتے والا ربی اگر میں اللہ کی طرف لوٹ کے گیا اور واقعی جیسا تم کہتے ہو اللہ نے مجھے بنا کر کھڑا کر لیا لاجے دن خیر منہ من تو میرا خیال ہے کہ مجھے اس سے بھی بہتر ملے گا نہیں میرے اندر کوئی گٹس دیکھے تو دنیا میں دیا ہے تو دنیا میں اتنا دیا ہے تو آخرت میں تو بے حساب دے گا قال له ہو بات چیت جاری تھی اور اس کا دوست سے کہہ رہا ہے آفر طبی لذیق راب تو نے اس کی نہ کی میرا با میرا سٹیٹس میرے دوست میں فلاں اس کی ت نے شکری کی جس نے تمہیں میں عطا کی ہے جس نے تمہیں پیدا کیا تم کیا تھے کل گندگی کے قطرے کے اندر تیرتا ہوا دمدار کیڑا آدھا گھنٹہ لگ جاتا تو مر جاتا وہاں آ کافارتا بللہ کا من تراب جس نے تمہیں مٹی سے پیدا کیا پیچھے لوٹ تیری ابتدا کیا ہے سما میں تن پھر نطفے سے پیدا کی تم سوا کر پھر اس نے تمہیں نہ جمع مرد بنا کے رکھ دیا تو, تو نے اس کی ناشکری کر دی لاکین نہ ہو اللہ ربی والی احدا وہ اللہ میرا رب ہے اور میں اپنے رب کا شریک کسی کو نہیں ٹھہراتا ہوں. یعنی اس کے کہنے کا مطلب یہ تھا کہ یہ جو اسباب کو تم نے گن کے کہا ہے باغ بھی برباد نہیں ہوگا فلاں بھی نہیں ہوگا مجھے وہاں یہ سارا تو نے اسباب پر توکل کیا ہے تو نے سب کچھ اسباب کے ہاتھ میں مانا ہے لہذا یہ شرک ہو گیا تو کہتا اسباب جو چاہے کر سکتے ہیں میں کہتا ہوں رب جو چاہے وہ کر سکتا تو میں تو اپنے رب کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا میں اب بھی یہی کہتا ہوں کہ میرا رب جو چاہے وہ کر سک و دخل تنتل تاشاء اللہ تم جب جنت میں داخل ہوا اپنے باغ میں داخل ہوا تو اس کی حالت دے کے تون نے ماشاء کیوں نہیں کہا یہ ہوتا ہے کہ بندہ یہ کہتا ہے کہ ماشاءاللہ اللہ یہ میرے بس کی بات نہیں اللہ مہربانی اللہ نے کیا ہے لا قوت اللہ باللہ کسی میں کوئی طاقت نہیں اللہ کے سوا یہ سب میرے رب نے کیا ان تارا نے انا اقل من کا مال ان جب ت نے مجھے دیکھا کہ میں مال اور اولاد میں تم سے کم ہوں تو توں نے ماشاءاللہ اللہ کیوں نہیں کہا لا حول ولا قوت الا بلّہ کیوں نہیں کہا یعنی نے یہ سمجھا یہ تیرا کمال ہے یعنی تمہیں ملی ہے تو یہ تیرا کمال ہے اور وہ بڑا بے نیاز ہے اسے دینا بھی آتا اور لینا بھی آتا دینے میں نو مہینے لگا دیتا لینے میں نو منٹ بھی نہیں لگاتا دینے سے لینا اسے جلدی آتا وہ میاں صاحب نے کہا کہ پڑھنے دا نہ مان کریں تو نہ آخی میں پڑھا کبھی بھی علم کا ناز نہیں کرنا چاہیے بہت سارے لوگ وہ ہیں جو علم سے مر جاتے یعنی کچھ لوگ وہ ہوتے ہیں جو بھوک سے مرتے پا سے مرتے بہت سارے وہ لوگ ہوتے ہیں جو اوور فیڈنگ کی وجہ سے مر جاتے زیادہ کھا جاتے مر جاتے اعضاء ہو گیا فوڈ پوائزننگ ہو گئی جی بندہ مر گیا یہ دو قسمیں ہوتی ایک کو خوراک نہ ملے تو مر جاتا علم نہ ملے تو جہالت میں مر جاتا ہے اور علم بغیر ادب کے مل جائے بغیر کسی گول کے مل جائے بغیر کسی ہدف کے مل جائے تو بھی بندہ مر جاتا ہے کہتے ہیں کہ پڑھنے دا نہ مان کری نہ آکھی میں پڑھا اوہ کہار جبار سداوے مت روڑ چڑی کریا پڑھے لکھے کو لیتے ہوئے دیر نہیں لگتی گمراہ ہوتے دیر نہیں لگتی تو کہا کہ تو نے یہ کیوں نہیں کہا مجھے دیکھا ٹھیک ہے میں مانتا ہوں کہ میں مال میں بھی تم سے کام ہوں میری اولاد بھی کوئی نہیں ہے تیرے بڑے پتر ہیں اس نے یہی مان کیا تھا کہ میں بھائی جب بڈھا بھی ہوگا تو میرے پتر اتنی دیر میں میرے ساتھ پہنچ جائیں گے جوان ہو جائیں گے وہ کھیتی کو سنبھال لیں گے فاشا خَيْرًا ایمین جَنَّتِكَ میرا رب اس پر قادر ہے کہ وہ تیرے باغ سے مجھے بہتر باغ عطا کر دو دیکھیے بندے کا توقل کہتا سباب نظر کوئی نہیں آتا مگر رب نظر آتا ہے مجھے اور میرے رب کے ہاتھ میں سب کچھ ہے اب بھی میرا رب اس پر قادر ہے کہ مجھے باغ دے دے تمہیں فقیر بنا دے کر کے دکھاتا ہے کہ نہیں دکھاتا جاز کا قیدی تخت پر بیٹھ گیا جو پورے پاکستان کا مالک تھا وہ لانڈی چلا گیا ہوا کہ نہیں ہوا کس نے کیا ہے کوئی بیٹھا ہوا آج بھی دکھاتا ہے شاعران کے ساتھ بھی یہی ہوا مارکوس کے ساتھ بھی یہی ہوا کوئی ہے جو نسباب کے بننے والوں کے تانے بانے کو اٹھا کے ادھر پھینک دیتا اپنا فیصلہ نافذ کرتے کتنا توقل ہے اور کتنا یقین ہے اس بندے کی بات میں کہ بھائی صاحب اسباب نظر نہیں آتے میرا رب قادر ہے فقیر کو بادشاہ اور بادشاہ کو فقیر بناتے اسے دیر کوئی نہیں لگتی فاسا رب یعنی خیر من جنت میور سے حسبان اور تیرے باغ پر وہ حسبان حساب کتاب لگا کے کیلکولیٹ کر کے کوئی مصیبت بھیج دے یعنی وہ یہ بھی سوچ سکتا ہے اچھا جناب ٹھیک ہے آپ کا بھی ایک باغ ہو گیا میرا بھی باغ ہو گیا اللہ تعالیٰ ناراض ہو گیا اس نے طوفان بھیج دیا تو اگر میرا باغ تباہ ہو گیا تو تیرے باغ کی بھی تو ماں ہی جائے گی نا اس نے یہ کہا کہ اگر بھائی دب کوئی آ بھی گئی بلا تو تیرے کا بھی بیڑا غرق ہو جائے گا اس میں ہنسنے والی کون سی بات فرمایا نہیں رب جب بیچتا نا تو ٹام ہاک میزائل ادھر ادھر گر جاتا ہے رب کی بیجی بلا نہیں گرتی جس کنکری پہ جس کا نام لکھ کے بیچتا ہے وہ اسی کو لگتی ادھر سے ادھر نہیں فرمایا مساوا مت نے اندر یہ کنکریاں تیرے رب کے پاس نام لکھ کے اس کے اوپر ریزرو ہوتا ہے نا فلاں کے لیے نیم پلیٹ لگا کے رکھی ہوئی مسا متن ربک و ماہی امین غال امین بے اور یہ کنکریاں ظالموں سے کوئی دور نہیں ہوتی یورسلا رہی حسبان کیلکولیٹ کر کے ایسی مصیبت بھیجے جو صرف تیرے باق کو لگے نہیں اس پہ کے میں نہ رہنا کہ میرا بھی سات بر بعد ہو جائے گا میرا رب بڑا قادر وہ موسا کو بچا کے پھر ان کو اسی جگہ ڈبو دیتا ایک ہی جگہ ہے فرتوس بیہ شاید اس کو چٹھیل میدان بنا کے رکھ دے تیرے با کو جس کو تو نے رب کا شریک بنا لیا اور یوس بیہ ماوہ گورن یا اس کا پانی زمین میں اتر جائے خشک ہو جائے دیکھیے وہ بندہ اپنی جگہ اپنے حساب کتاب سے کیلکولیٹ کر رہا ہے کہ کہاں کہاں سے نقصان اس کو ہو سکتا ہے فلن تصدی اللہ تعالیٰ پھر وہ پانی کہاں سے لے کے آو گے وہ بتا رہا کہ دیکھو تم میرے رب کے مجبور ہو یہ پانی زمین میں چلا جائے تو تم اس کو واپس نہیں لا سکتے یہ کھارا ہو جائے تم اس کو میٹھا نہیں بنا سکتے پھر تمہیں مان کس چیز کا ہے. تم ہر لحاظ سے میرے رب کے قبضے قدرت میں اب بندے نے کیلکولیٹ کیا تو اللہ نے فرمایا میں نے وہاں کہیں بھی وار نہیں کیا جہاں اس بندے نے کوٹ کیا نہ اللہ نے پانی خشک کیا نہیں اللہ تعالی جب دیتا ہے نعمت بھی دیتا ہے تو یارز من منحص لا صبح وہاں سے دیتا ہے جہاں سے بندے کی کیلکولیشن نہیں ہوتی بندے کی کیلکولیشن میں آ جائے تو بندہ کس کے ساتھ جمع تفریح کرتا ہے اسباب کے ساتھ تو اس کا مطلب ہے رب اسباب کا پابند ہو گیا بندے کو پہلے پتہ چل گیا کہ یہ رزلٹ نکلنا ہے اللہ وہاں سے دیتا ہے جہاں اسباب نہیں دے سکتے جہاں اسباب کی انتہا ہوتی ہے وہاں سے میرے رب کی مرضی کی ابتدا ہوتی موسیٰ علیہ السلام کھڑے ہیں کہہ رہے ہیں اللہ فقیر ہوں منگتا ہوں انی لیما انزلتا لئی امن خیر فقیر یہ نہیں کہا کہ اللہ تعالیٰ آج پھر بریانی کھلا دے کوئی تکے کوئی چامپ نہیں لیما انزل آج پیاس آسے بھی کھلا دے مالک تیرا منگتا ہوں آج دیکھیے دعا پن پوائنٹ کر کے نہیں مانگی صرف کھانا بھی نہیں مانگا صرف کوئی گائڈ بھی نہیں مانگا پناہ بھی نہیں مانگی فرمایا فقیر ہوں دراخت کے نیچے کھڑا ہوں خالا رب ان ضلع امین خیر فقیر مالے کچھ بھی دے دیں میں تو منگتا ہوں اور منگتا یہ طے کر کے نہیں مانگتا کہ سرکار دس ڈالر دو جو ہاتھ پھیلاتا ہے وہ کہتا دے بابا اللہ کے نام کا آپ آپ کی مرضی ہے اسے دس درم دیتے ہیں دس روپے دیتے ہیں دو روپے دیتے ہیں آپ کی مرضی ہے دس درم کر کے وہ مانگے گا دس ڈالر کر کے وہ مانگے گا جو بدلے میں آپ کے ساتھ تجارت کرے گا کہے گا جی دو کلو آم نہیں دو اتنے پیسے منگتا پن پوائنٹ نہیں کرتا وہ کہتا سرکار دو کشکول آگے کر دیتا ہے فرمایا رب این لمان زلتا ہے لمن خیرن فقیر اللہ تیری مرضی ہے جو خیر ڈال دے میں تو فقیر ہوں اللہ نے کیا کیا اللہ تعالیٰ نے اس وقت سایہ فراہم کیا گھر دے دیا پھر جاب دے دیا پھر بیوی دے دی شادی کا ارینج کر دیا جو ضرورت تھی موسا کی ساری اللہ نے پوری کر خود مانگتے تو کیا کہتے اللہ تعالیٰ کھانا دے دو گھر دے دو لیکن پن پوائنٹ نہیں کیا جی جلتا علیہ من خیر ان خیر فقیر تو جہاں سے انہوں نے کیلکولیشن کی ہوئی تھی اللہ تعالیٰ نے وہاں سے وار نہیں کیا فرمایا ہوا اوتا بیمارے اللہ نے پھل پہ ہاتھ ڈالا بندے کے گھر پتر ہوتا ہے کہتا جی اسی کو نمازاں پڑی ہیں تم نمازیں پڑھتے ہو بیٹھے ہوئے ورد کر رہے ہو جی سورہ مریم پڑو جی وہ فلاں جی وہ فلاں دعا پڑھو جی اور ہمیں اللہ تعالی نے ایسے ہی دے دیے تو جب بن مانگے مل جائے تو پھر جا کے مانگنا کیا پڑھایا کھلایا پلایا جوان کیا جب پڑھ لکھ گیا ایئر فورس میں بھرتی ہو گیا پھر لیفٹین ہو گیا اور پھر ٹرینگ کرتے ہوئے دیوار کے اوپر سے گرا ریڑھ کی ہڈی ٹوٹ گئی مر گیا پھل پہ ہاتھ ڈالا کہ نہیں ڈالا یہ اس کی سنت کہتا تم پالو اس کو جتنی انویسٹمنٹ کی ہوئی ہوگی اتنا ہی زیادہ نقصان ہوگا نا بچپن میں مار دیتا تو تھوڑا افسوس ہوتا دس سال کا مار دیتا تھوڑا افسوس ہوتا یہ جو چار ہزار درم مہینے کے امریکہ بھیجتے رہے ہو نا اسے پڑھانے کے لیے تمہیں تکلیف وہ دیں گے بعد میں تم تلیاں ملو گی یہ کیا ہوا کبھی بھی کوئی بندہ اس کے دسترس سے باہر نہیں کہ جو اولاد لینے سے پہلے تو بڑی نمازیں پڑھی بڑے ورد کیے جب اولاد مل گئی تو کہا چلو چھٹی کرو سرکار وہ اب لے بھی سکتا ہے جاب مل گیا بڑے ورد کیے روزانہ اتنے دفعہ درود پڑھنا ہے جب جاب مل گیا تو نماز بھی چھوڑ دی اس لیے کہ جس کام کے لیے کیا تھا وہ ہو گیا تھا. دوائی کون کھاتا بھائی جب سر کو درد ہوتا ہے بندہ پیناڈول لیتا ہے جب سر کو درد ٹھیک ہو گیا دماغ خراب ہے اس کا پیناڈول کھائے گا تم یہ ورد اس لیے کرتے تھے تمہیں دوا کے طور پر کہ جب جاب مل گیا اب تم ورد کیوں کرو گے تم تو دبا کے طور پر کر رہے تھے ادھر کسی کو پیسے بھی دیے ہوئے تھے ہوتے ہیں نا پولیس والے کو منتھلی بھی دی ہوئی ہوتی ہے ادھر اور ادھر جب گزرتے ہیں درگاہ کے پاس ہے تو دو روپے بھی پھینک دیتا ہے ویگن والا صبح صبح وہ جناب والی وہ پولیس والوں والی بھی انشورینس ہوگی اور ادھر یہ جو دو روپے ادھر دی ہیں یہ اسپرچل انشورنس ہو گئی کہانی پار تم نے تو علاج کے طور پر استعمال کیا اس لیکن رب قادر در وقت بھی لے سکتا وہ جو جاپ تم نے بڑی خوشیاں منائی ہو سکتا ہے اسی میں تیرا ہاتھ کٹ جائے تیری ٹانگ کٹ جائے تیری گردن اس میں آ جائے تو جو بجلی کا شوق لگے تو مر جائے سمجھتا اللہ کے قبضہ قدرت سے باہر ہوں اللہ کے مکر سے اللہ کی پلاننگ سے کوئی آدمی باہر نہیں ہے ابو بکر سے رضی اللہ تعالیٰ نے جیسی ہستی یہ کہتی ہے کہ اللہ کی قسم اگر میرا ایک پاؤں جنت کے اندر ہو ایک پاؤں بار تو میں وہاں بھی اللہ کی چال سے محفوظ نہیں ہوں وہ وہاں بھی میرے ساتھ کوئی ہاتھ کر سکتا ولا یا منو مکر اللہ ال کو اللہ کی چال سے وہی قوم بے پرواہ ہو سکتی ہے جو گھاٹا پانے والی ہو ورنہ بندے کو ڈر ڈر کے رہنا چاہیے پتہ نہیں یہ اسی لیے ہر چیز کی خیر مانگو اللہ انی اصلوں کا خیرہا وخیر ما خیرہ وخیر ما وہ کوئی بھی چیز ہے اولاد ہے گاڑی ہے مکان ہے اس میں خیر مانگو وہ ہاؤس و بے کامین شرر ہا وہ شرماف ہی ہے وہ نہیں مکان کے نیچے سوئے ہوئے چھت گر جائے وہ مکان تمہارے لیے کیا بنے وہی گاڑی تیری قبر بن جائے کیا بن گیا وہ تیرے لیے تو ہمیں کیا کہا گیا ہے ہر چیز کی دعا ہے کپڑا پہنو تو دعا ہے آئینے میں چہرہ دیکھو تو دعا ہے اللہ مہ حسن دخل کی اللہ نے, تُو، تُو نے مجھے کتنا خوبصورت بنایا یہ نہیں کے کہ جو چٹے ہیں وہی دیکھ کے شیشہ تو دعا پڑا نہیں کالے نہ پڑے کالا بھی بڑا خوبصورت اور یہ اس کی مہربانی ہے کہ اپنے بارے میں ہر بندے کو اس نے یہی سمجھایا اس کے کمپیوٹر میں یہی فیڈ کیا ہے کہ تیرے جیسا اور کوئی نہیں آیا تو آخری پیس تھا آپ بھی یہی حال یعنی چالیس سال عمر ہو گئی ابھی اب تک فیصلہ نہیں کر سکے کہ میں کتنا خوبصورت ہوں آپ بھی شیشے والی بلڈنگ کے پاس سے گزرے تو دیکھتے ہیں نا اپنے آپ کو پلٹ پلٹ کے کہ آج موقع ملا سر سے پاؤں تک دیکھ اور ڈو آئی لک یہ کیا ہے تمہارا اپنا سب کانشس کہتا ہے کہ تم بہت خوبصورت ہو دنیا والوں کو بے شک تم بدصورت نظر آتے ہو اللہ حسن تخلقی فحسن خلو کی اللہ تون نے میری تخلیق کتنی خوبصورت کی ہے میرے اخلاق بھی خوبصورت کر دی یعنی ہر چیز کی دعا ہے کیوں ہے کہ تم کبھی بھی اللہ کے قبضے قدرت سے باہر نہیں ہو وہ جہاں چاہے تمہیں پکڑ سکتا جی وہی تابا مارے اللہ نے اس کے پھلوں پر ہاتھ ڈالا کوئی ایسا وائرس لگ گیا پکے ہوئے پھل لگے ہوئے اور لٹک گئے ہیں پودے سارے خجوریں سوکھ گئی ہیں آپ دیکھتے ہیں اب بھی بات کھجوریں ایسی ہوتی ہیں جو بالکل ختم ہو جاتا ہے ان کا پھل جیسے ہمارے نے درخت پر سایہ پڑ گیا پچھاواں پچھاوا پڑ گیا وہی تابا مارے اللہ نے پھل پر ہاتھ ڈالا پہچان نہیں سکا وہ بندہ کہ یہ میرا باغ ہے اللہ کی شان ہے اللہ نے فرمایا بابرب الحم ماسلم اصحاب ایک بستی والوں کی مثال ان کو سناؤ نبی ازق سمولہ منا مسب عید بابرب الحم مثلاً باغ والے تھے ان کا بھی باغ تھا رات کو انہوں نے یہ قسم کھا لی طے کر لیا کہ یار صبح یہ جو دیہاتی لوگ ہوتے ہیں نا جب انہوں نے ہاتھ لگانا ہوتا ہے فصلوں کو تو یہ باقاعدہ شام کو بیٹھتے ہوئے ڈسکس ہوتا جی کل کب ایک دوسرے سے رستے میں جاتے ہو پوچھتے ہوئے پوچھتے رہتے کدوں ہاتھ لانا ہے بھائی پتا جی کل جی شروع کر رہے ہیں انہوں نے طے کر لیا لاسر مناسب کل ہم اس کو کاٹیں ولا یس انہوں نے انشاءاللہ شاء نہیں دا. استثناء نہیں دیا کہ ہم کاٹیں گے اگر اللہ نے چاہا تو ولا استسنون رات کو مشورہ ہوا رات اور صبح میں کتنی دیر تھی پوتافا آلائی ہاتھ افم میں ربک تو کوئی پھرنے والا پھر گیا رات کو اس پر تیرے رب کی طرف سے وہم نائمون وہ نا وہ ٹانگیں لمبی کر کے سوئے ہوئے تھے جلدی سو سویرے سرگی اٹھنا ہے کاٹنا ہے جا کے کھیتی کو تین جلدی جلدی سو گئے فرمایا وہ سوئے ہوئے تھے اور کوئی آ کے پھر گیا اس کھیتی پر جس کی انہوں نے استثناء نہیں دی تھی اللہ کو کا نام نہیں لیا ترگاہ کے صبح کٹنا ہے تو. اب دوسری کیفیت دیکھیے سریم وہ کھیت اس طرح ہو گیا جیسے بھس ہوتا ہے توڑ پھوڑ کے اللہ تعالی نے فتناد اور صبح صبح اٹھ کے ایک دوسرے کو آوازیں دینے لگے اٹھو ہے نکلو ہے کہ پیا کرنے ہوئے یہ بالکل دیہات کا ماحول اللہ تعالیٰ نے اس کا نقشہ کہتا ہے جو دیہاتی نے پتا یہی کیفیت ہوتی ہے ادھر سے آواز آتی ہے نکلو فتنادو اور مسب عین انیس دو آر سے کم ان کم تم سارے مین چڑھنے تو پہلا پہلا جا کے کاٹ لو اگر کاٹنا ہے تو جلدی چلو انا ہر سے کم اپنی کھیتی پر جلدی جلدی چلو گدا ہوتا ہوتا ہے صبح نکلنا جلدی نکلنا اگر کاٹنی ہے تو جلدی نکلو تاکہ جب دس بارہ ہوں تو ہم فارغ ہو جائیں واپس پلٹ کے آ جائیں چلے گئے اچھا جاتے ہوئے آپس میں کیا بات چیت ہو رہی ہے گدا آلہ ہر دن انہوں نے یہ سمجھا کہ بس ابھی درآتیاں ہمارے ہاتھ میں کھیتی ادھر پکی ہوئی ہے بس جا کے ہم کاٹ لیں یہ درمیان میں اللہ کہاں سے آ گئے دو چار فرلانگ درمیان میں فاصلہ ہوگا یہ درمیان میں اللہ کہاں ہے دراتی ادھر ہمارے ہاتھ میں فصل ادھر کھڑی ہے سنتا کون اللہ خولنا علی ام کو مسکین جاتے ہوئے کہہ رہے ہیں آج کوئی منگنے والا ورن نہیں دینا ہوتا مصیبت کر کر کے مر گئے ہیں یہ منگنا آ نہیں چپ کر اللہد خولنا ہل یوم علیکم مسکین کو آج ادھر داخل ہی نہیں ہونے دینا دینا تو الگ ہے نا انہوں ان کا کہ ہم مسکین کو نہیں دیں گے ان کا اللہ خلن ہل آج ورن ہی نہیں دینا منگنا ٹھیک یعنی جو کوئی رحمت کی امید تھی وہ بھی ختم ہو گئی اگر کسی غریب کا نام لگا لیتے کہہ رہا آج فصل کارڈ کے کسی غریب کو دیں دے تو کوئی یعنی ان کے اندر نیری بلائی ہے ہی نہیں ٹھیک پہنچ گئے ٹھکانے لگ گئے پلام آ رہا کالو انال جب انہوں نے کھیتی دیکھی تو کہنے لگے یار نہیں بول گئے اندال لون ہم بٹک گئے ہماری کھیتی تو نہیں ہے پھر انہوں نے آگے پیچھے دیکھا حساب لگایا لگتی تو ہماری قالو بل ہے محرومون ہاں ہم تو لٹے پٹے گئے محرومون ککھ نہیں رہا ہوا کیا اوسا تم علامہ کلا کم لولا تو سب میں جو نیک تھا اس نے کہا میں نے تمہیں کہا نہیں تھا بد بختو اللہ کا نام لو لولہ تو سب اللہ کی تصویر کیوں نہیں کرتے کہ ہمارے رب کا بڑا فصل پھر کہنے لگے سبحان ربینا انا کنہ ظالمین اب کیا سبحان ربینا انا کن ظالمین پک والا باد امال ایک دوسرے کو پھر وہ ملامت کرنے لگے تیری نہ پلیت آدمی تیرا ہی کام نظر آتا مجھے تو ہی ایسے ایسے مجھے سے وہ دوسرا کہتا نہیں تیرا کام ہے تو والا باد امال آباد نہیں یہ تلاب وہ ایک دوسرے کو ملامت کرنے لگ جب میری مت مارے گی سے تو ہی پہنکے اللہ کا نہ لائے کوئی پھر پھر کہنے لگے ہم سے غلطی ہوئی ہم <تَاغِين> نے سرکشی کی آشا ربن خیر خالبون ہو سکتا ہے ہمارا رب اس سے بہتر کوئی ہم اب بٹ صبر آ وہ تو کچھ نہیں سکتا شاید اللہ تعالیٰ اگلے ساتھ ایک کثر بھی کاٹ دے یار نئی فصل زیادہ ہو دے تسلی دینی اپنے آپ کو قذالك العذاب یہ تو دنیا کا عذاب تھا نا ولا اذاب اللہ خیرت اکبر لان علم ابھی وہ بڑا عذاب انتظار کر رہا واہی تابے تھا اللہ نے پھل پر ہاتھ ڈالا یہ اس کی سنت ہے جس چیز کے پیچھے آدمی بھول جاتا ہے اللہ کو اللہ تعالیٰ بندے کو اس کے ہاتھوں جلیل کرواتا ہے یہ سنت ہے اولاد کی خاطر بھولتے ہو تو اولاد کے ہاتھوں جوتیاں مرواتا ہے بیوی کی خاطر کرتے ہو تو بیوی کے ہاتھوں تمہاری ناقدری کرواتا ہے اور جب تم منہ لٹکا کے سوچتے ہو نا بڑی ناشکری ہے میں کی, کی نہیں کیا تو اللہ کہتا پھر میں کی نہیں کیتا تیرے نے مجھے دکھ کوئی نہیں ہوتا میری فیلنگز نہیں ہیں میرے ساتھ نے کیا ہے کیا؟ تمہیں تو اس نے تھوڑا سا مزہ چکھایا ہے صرف بونس دیا ہے تو نے پیدا تو اس کو نہیں کیا تھا میں نے تو تمہیں پیدا کیا کہاں سے اٹھایا میں نے تم کیا بنا کے کھڑا کیا میں نے تمہیں ت نے میرے ساتھ کیا, کیا یہ اس کی سنت مال کی خاطر کرتا ہے مال کے ہاتھوں سے کروا دیتا جی تبارے تلیاں ملتا رہ گیا یہ بھی ایک کیفیت کس پر ماں انفا کا جو انویسٹ کی تھی نا پھر صاحب لگانے لگا یار اب پندرہ سو دیٹ چڑی ہوئی وہ بھی گئی بیج بھی گیا ہے اتنا ڈالا تھا اور ٹریکٹر والے اتنے دیتے ہیں پلیس نو بھی پندرہ سو دو ہزار لے گیا ہے پھر آدمی بیٹھ کے حساب کرتا کہ کتنا نقصان یو فاسبہ ہے یو کلب کفئی اپنی تلیاں ملنے لگا یو کلے بو کبھی یہ اوپر کبھی یہ نہیں اللہ ما انفا کا جب اس نے جا کے دیکھا کہ وہ اپنی ٹٹوں پہ گری لٹکی ہوئی ہے منگور کی شاخیں نیچے پتا نہیں کیسا وائرس اللہ کی ذات نے لگایا اس درخت کی جڑ تک مار دی اب کیا کہتے ہیں لم اشرک بے رب یا ہداب میں نے اپنے رب کے ساتھ شرک نہ کیا جیسے انہوں نے کہا تھا نا سبحان ربنا نا انا کنہ ظالمین یا انا کنہ تعین ایسا ربنا ان خیر انب نام ان ربنا منقلبون آپ نے سنا ہے بڑا گسا پیٹا سے وہ لطیفہ ہے بچپن سے سنتے آ رہے ہیں کہ صاحب جا رہے تھے کوئی رستے میں ملا نے کہا کہاں جا رہا کہ جی منڈی جا رہا ہوں کیوں بھائی کہا جی بیل لینا ہے یار بولو انشاءاللہ بیل لینا اس نے کہا جی اس میں انشاء اللہ کیا بات ہے پیسے میری جیب میں بیل منڈی میں ٹھیک ہے گئے کوئی ٹکر گیا جی خالی کر کے لے گیا منہ لٹکا کے واپس آ رہے تھے وہی بندہ ملا سناؤ چودھری جی کوئی نہیں داند کوئی نہیں کہنا یار کیا بتاؤں تمہیں یہاں ملا تھا نا میں انشاءاللہ پھر تم سے بات ہوئی جب یہاں سے گیا میں انشاءاللہ تو منڈی میں پہنچا جب انشاءاللہ سودا ہو گیا بڑا چنگا سستا داند پہ لبدہ سی انشاءاللہ شاء پیسے دینے لگا ان شاء اللہ مارے پیسے کوئی نہیں سڑے انشاءاللہ نے کہا اب انشاءاللہ کا فائدہ کوئی نہیں جب ضرورت وہ وہی آل اب کر رہا ہے کہ آ مجھ سے غلطی ہو گئی میں نے شرک نہ کیا ہوتا جیسے انہوں نے کہا تھا سبحان رب ہمارا رب پاک ہے تو پہلے تمہیں خیال نہیں آیا کہ تمہارا رب یہ کام کر سکتا ہے اب تمہیں احساس ہوں لامو شرک بے ربی احادا. اب یہاں دیکھیے اس نے کسی بت کو سجدہ نہیں کیا کہیں کوئی چڑھاوا نہیں چڑھایا کسی کو خدا کا بیٹا نہیں کہا پھر یہ اس نے کیوں کہا؟ کہ میں نے شرک نہیں کرنا تھا لام و شرک بے ربی احادا. کاش میں نے اپنے رب کے ساتھ شریک نہ ٹھہرایا ہوتا تو یہاں شریک کون ہے اسباب وہ پانی کا جو چشمہ تھا وہ شریک تھا تم نے سمجھا یہ یہ زندہ رکھتا ہے تیری کھیتی کو اور ہائی القیوم کوئی اور ہے تم نے سمجھا یہ جو باڑ لگی ہوئی ہے کھجوروں کے درختوں کی یہ تیرے باغوں کو محفوظ رکھیں گے یہ شرک بندہ جب اسباب پر توکل کرے تو یہ شرک پھر توکل ہے مومن کو یہ کہا گیا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ مومن تو وہ ہے کہ اسے اس سے زیادہ جو اس کے ہاتھ میں ہے اس پر زیادہ توقل ہو جو رب کے ہاتھ میں بندے کے ہاتھ میں لکما ہے لیکن یہ یقین ہو کہ میرا رب چاہے گا تو منہ میں جائے گا ورنہ نہیں جا سکتا منہ میں چلا گیا ہے تو میرا رب چاہے گا تو اندر جائے گا ورنہ نہیں جائے گا میں نے دیکھا مردے کو غسل دیا منہ سے نکالی ہے. چیز اندر نہیں جا سکی ہمارے ساتھ ایک ہوتا تھا جو بلدیا میں میرے ساتھ کام کرنے والے ساتھ سلامہ اس کا نام تھا ریس ہوئی سیب ملا ایک دودھ کا ڈبا ملا کرتا تھا ایک سیب ایک مالٹا ملا کرتا تھا اس نے سیب دھویا دو کہ اس کو کاٹا منہ میں لیا ہارٹ اٹیک ہو دوڑے جا کے وہ ہمارے جو سائٹ تھا وہاں سے وہ ایمبولنس لے کے آئے ایمبولنس کا دروازہ نہیں کھل رہا لاتے مار مار کے مار مار کے دروازہ کھلا آکسیجن لگائے سلنڈر میں آکسیجن کوئی نہیں دیکھیے جب اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہو جاتا ہے تو وہ ہر سبب جواب دے جاتا ہاسپٹل لے کے وہاں پہنچنے تک وہ ڈیڈ کلیر ہو گیا جب اسے گسل دینے لگے تو وہ کاٹا ہوا سیب کا ٹکڑا اس کے منہ سے اندر نہیں جا سکا اس لیے کہ رب نے لکھا نہیں تھا تو اپنی مرضی سے کھاتا ہے تیرا ایک ایک لکوا ایک ایک گوٹ لکھ کے دیا ہوا اس نے حساب کیا ہوا ایک ایک قدم گن کے دیا ایک ایک سانس گن کے دی ہوئی ہے جو زیادہ کہا جاتے ہیں پہلے وہ بعد میں ڈائٹنگ کر کے پورا کرتے حساب کتاب برابر ہی رہتا گن کے دیا اس اس کے ہاتھ میں مومن وہ ہے جسے اس پر زیادہ توقل ہو جو رب کے ہاتھ میں ہے اس سے جو اس کے ہاتھ میں باسی کم ہو گیا ساری منظوری ہو گئی ویزا لگ گیا تین بار بندہ ایئرپورٹ جا کے واپس آیا عمرہ نہیں کر سکتا کیا ہے کسی نے نہیں لکھا نا کچھ بھی ہو جائے سب کچھ تیرے ہاتھ میں ہو ہنڈریڈ پرسینٹ وسائل تیرے پاس ہوں لیکن رب نہ چاہے تو اللہ کی قسم کچھ نہیں ہو کچھ نہیں ہو سکتا رب کی چاہت ڈال لو اسباب تیرے ہاتھ میں نہ ہوں تو سب کچھ ہو سکتا ہے اس لیے کہ وہ اسباب کا پابند نہیں وہ کریئٹ کرتا ہے یوسف علیہ السلام چھوٹا سا بچہ کنویں میں پھینک دیا گیا کافلے والوں نے اٹھا لیا جا کے بیچ دیا اسباب ہیں بادشاہ بننے کے لیکن رب نے دکھا دیا بادشاہ بناؤں تو اس کے لیے پہلے بادشاہ کے گھر میں لے گیا وہاں سے بادشاہ کیا ملنی تھی جیل ہو گئی دیکھیے اسباب دیکھیے ہر جگہ اللہ تعالی نے اسباب کو انٹرسپٹ کر کے بتا دیا کہ اسباب تمہیں کہاں بھی لے جائیں فیصلہ تیرے رب کا نافذ ہونا ہے ہوا بادشاہ بنے کہ نہیں بنے موسا علیہ السلام کو اللہ نے کہا تھا میں نے بچانا ہے ماں کل یہ نہ کہے کہ موسا میں نے تمہیں بچایا فرمایا ڈال دے اس کو صندوق میں صندوق دریا میں پھینک چھوڑ دے موسا موسا جانے میں جانوں جانو از نہ مایوہ اس میں ان سے کہا گیا کہ اس کو تابوت میں ڈالو پھر تابوت کو دریا میں ڈال دو پھر فلیم ساحل دریا کو حکم دیا اس کو ساحل پہ ڈال دو فرآن کو حکم دیا وال خوش ہو ادب بلی واد یا خوش ہو ادب بلی وا اس کا دشمن اور میرا دشمن اس کو اٹھائے گا میں نے تم سے نہیں پلوانا میں نے اس سے پلوانا جو کہتا ہے میں مار سکتا ہوں پالا اس نے کہ نہیں پالا